الحمد للہ الحمد لله على اما بعد فأعوذ بالله من بسم الله الرحمن وقفیہ حدیث نمبر ایک سو تینتیس حضرت ابو تلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکت بیتاں فیہ قلب ولا تصاویر لا تدخل دخل یدخل معنی داخل ہونا الملائکہ جمعہ ملک کی اس کے معنی ہے فرشتی قلب قلب کا معنی ہے کتا اس کی جمع اکالیب اکلب بھی آتی ہے والا تصاویر تصاویر کا کیا ہے؟ ولا تصاویر میرے یہاں لگاتار خور نمبر ایک تو یہاں تو بالکل ہی ایک جگہ پہ تو بالکل ہی اللہ تخر الملا ایک فیہ سورت ولا کلبن ٹھیک ہے میرے پاس ایک دوسرا نسخہ اس میں یوں ہے لا بیتن سورتن ولا کلبن بہرحال جو بھی لا تدخل الملا اکت فیہ فی کلبن ولا تصاویر تو تصاویر تصویر کی جمع ہے پمانا تصویر کے سورت کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملا ایک تو فرشتے داخل نہیں ہوتے بی اس گھر میں فی ہکل ولا تصاویر جس میں کتا یا تصویریں ہوں کتا ہو یا تصویریں ہوں لا تدخل الملا ایک تو داخل نہیں ہوتے فرشتے ایسے گھر میں کل بن والا کہ جس میں کتا یا تصویریں ہوں سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے گا فرشتے داخل نہیں ہوتے کیا مطلب اس بات کو یاد رکھا جائے کہ مطلقاً مانا نہیں ہے کہ فرشتے داخل ہوں گے ہی نہیں, نہیں بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ ایسے گھر میں ایسے مقام پر فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں پر کتا یا تصویر ہو مطلب وہ والے فرشتے جو رحمت والے فرشتے ہیں ورنہ اس کے علاوہ جو فرشتے ہیں جن کے ضروری امور جن کے حوالے ہیں وہ ضرور داخل ہوتے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ورنہ حساب و کتاب کے جو فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہیں مسلسل یا اس کے علاوہ قبض روح والے جو فرشتے ہیں تو وہ داخل ہوتے ہیں البتہ اس سے تکلیف ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے تو فرشتوں سے مراد کیا ہے یہاں پر رحمت کے فرشتے مراد ہیں کہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں جس میں کتا یا تصویر ہو ٹھیک ہے جی دوسری بات یہ ہے کہ ممانعت آئی ہے کتے اور تصویر کی کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو شوقیہ کتا پالنا بالکل ناجائز اور حرام ہے ٹھیک ہے تین کتے ہیں جن کا حدیث میں استثناء ملتا ہے تین کتے کہ جن کا استثناء ہے بخاری شریف کی روایت کے مطابق رتب وہ ہا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتخذ کلب الا کلب ماشیہ او صید او زرع ان من اجره كل يوم قرات تو تین قسم کے کتے مستثنا ہیں اس کے علاوہ جو بھی کتا رکھے گا اس کو اس کا گناہ ہوگا اور ایسے گھر میں اور ایسے مقام پر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے کون سے تین کتے ہیں جن کو استثنا حاصل ہے نمبر ایک کھیتی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے کو رکھنا بعض مقامات پر اگر آپ دور دراز علاقوں میں جائیں گے گوٹھوں اور گاؤں میں جائیں گے وہاں پر آپ کو یہ علم ہوگا کہ لوگ اپنی کھیتی کی حفاظت کے لیے اس کی نگرانی کے لیے یا جو لوگ گلا بانی کرتے ہیں جانوروں کو پالتے ہیں بکریاں اور اسی طرح جانور پالتے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے ان کی نگرانی کے لیے بھی کتوں کو رکھتے ہیں تو کھیتی کی حفاظت کے لیے یا جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے کا رکھنا یہ ایک صورت یہ جائز ہے دوسری صورت شکار کے لیے کتے کے ذریعے سے شکار کرنا اور شکاری کتا رکھنا کہ جس کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہو یہ بھی جائز ہے نمبر تین چوکی داری کے لیے گھر کی چوکی داری کے لیے کتا رکھنا یہ بھی کیا ہے جائز ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں صرف خواتین ہوتی ہیں مرد حضرات نہیں ہوتے یا دور دراز علاقوں میں کوئی ایک ہی شخص ہوتا ہے گھر میں رہنے والا اور اس کے ارد گرد گھر نہیں ہوتے یہ تو شہروں میں رہ کر انسان کو اندازہ نہیں ہوتا ورنہ گاؤں اور دیہاتوں کا سفر کیا جائے تو میلوں کے میلوں فاصلے تک کوئی دوسرا گھر نہیں ملتا ایک ہی گھر ہوتا ہے تو وہاں پر انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ اس کی نگرانی کے لیے کتا ہو کہ جو بھی موزی چیزیں آنے والی ہوتی ہیں یا کہیں جنگلوں میں لوگ رہتے ہیں تو وہ پھر کم از کم اس چیز کو بگانے میں کردار ادا کرتا ہے یا یہ کہ کم از کم اس شخص کو اطلاع ہو جاتی ہے تو چوکی داری کے لیے تو تین قسم کے کتے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جن کو استثنا ہے اس کے علاوہ کتا اگر ہوگا تو اس میں پھر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اور اس میں انسان کو گناہ نہیں ہوگا کون کون سے تین کتے نمبر ایک کھیتی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے نمبر دو شکار کے لیے اور نمبر تین شوقی داری کے لیے اگر کتا رکھا ہوا ہو تو یہ تین قسم کے کتے جائز ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی کتا رکھے گا شوقیہ کتا پالے گا ناجائز ہے حرام ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اور روزانہ کے اعتبار سے انسان کے اعمال میں سے انسان کے ثواب میں اور روزانہ کے اعتبار سے کمی ہوگی اگر وہ اس کے علاوہ کوئی کتا پالے گا ان تین قسموں کے علاوہ روزانہ کے اعتبار سے اس کے اعمال میں سے ثواب میں کمی ہوگی جی تو یہ کتے کے حوالے سے بحث دوسری بحث ہے یہاں پر تصویر کے حوالے سے ولا تصاویر اس کے حوالے سے سمجھ لیجیے گا کہ تصویر کھینچنا بنانا بنوانا بلا ضرورت شرعیہ بلا ضرورت یہ کیا ہے ناجائز ہے تصویر رکھنا بنانا بنوانا کسی بھی جاندار کی بلا ضرورت ناجائز ہے خود انسان کی البتہ جہاں جہاں پر ضرورت ہے مثلا انسان کا اپنا آئی ڈی کارڈ ہے پاسپورٹ ہے اس کے علاوہ جہاں پر کوئی ضروریات ہے مثلا کسی کمپنی میں کام کرتا ہے وغیرہ وغیرہ اس کا کارڈ ہے تو یہاں پر ضرورت ہے ضرورت یہ تک جائز ہے اس کے علاوہ جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہ ناجائز ہے وہ تصویر چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو ٹھیک ہے جی پرنٹ میں آ جائے تو وہ کیا ہے تصویر ناجائز ہے حرام ہے بڑے غور سے سنیے گا میں آپ کو مختصر مختصر لیکن اہم باتیں بتاؤں گا تصویر کے حوالے سے جاندار کی وہ تصویر حرام ہے کہ جس کو انسان عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہو اور اس کا احترام کیا جاتا ہو جاندار کی وہ تصویر حرام ہے جس کا احترام کیا جاتا ہو لہذا اگر کسی بھی جاندار چیز کی تصویر ہو لیکن اس کا احترام نہ کیا جاتا ہو تو وہ پھر حرام نہیں چلائے گی مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی کارپٹ ہے کوئی قالین ہے جس پر کسی بھی جانور کی تصویر بنی ہوئی ہے جائز و حرام نہیں اس کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا لہٰذا یہ حرام نہیں ہوگی یہ قباحت اپنی جگہ لیکن بہرحال نجائز اور حرام نہیں ہوگی تو وہ تصاویر کے جن کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو جن کا احترام کیا جاتا ہو وہ تصویریں کیا ہوں گی حرام ہوں گی کسی بھی شخص کی اپنے بچوں کی تصویریں اپنے گھر والوں کی اپنی فیملی والوں کی تصویریں اپنے پیر صاحب کی تصویریں اپنے پیر صاحب کی تصویریں جو گھروں میں ادب احترام کے لیے برکت کے لیے لٹکائی ہی جاتی ہیں ناجائز ہے حرام ہے یہ کہہ دینا کہ میں برکت کے لیے پیر صاحب کی تصویر لٹکا رہی ہوں یا لٹکا رہا ہوں لگا رہی ہوں یا لگا رہا ہوں یہ برکت نہیں ہے بلکہ اپنے گھر سے رحمت کے فرشتوں کو برکت کو اپنے گھر سے دور کرنا ہے نہ یہ کہ قریب لانا ہے اور سر سنیے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے احترام کی قید کو اپنے ذہن میں رکھیے گا تو کئی ساری چیزیں آپ کے مسائل آپ کے ہر مسئلہ ہم مارکیٹ جاتے ہیں ہم مارکیٹ سے کسی چیز کو خرید کر لاتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک شاپنگ بیگ آتا ہے اس پر کبھی کبھی تصویر بنی ہوتی ہے کبھی کسی شخص کی تصویر بنی ہوتی ہے کبھی کسی اور جاندار چیز کی تصویر بنی ہوتی ہے تو ہم اس کو اس کا احترام نہیں کرتے ہم اس کو احترام سنبھال سنبھال کر نہیں رکھتے ہاں اگر کوشک اس کو تصویر کی حیثیت سے تصویر کی وجہ سے اگر اس کا احترام دے رہا ہے پھر تو ناجائز ہو جائے گا ورنہ نہیں ہاں اگر کوئی خاتون کو کسی کوئی اچھا سا ویگ میں لیا ہے تو وہ اس لیے نہیں رکھتی کہ بھئی یہ تصویر ہے بلکہ وہ کہتی ہے کہ شاید دوبارہ کبھی کام آ جائے گا تو اس لیے اگر سنبھال کر رکھتی ہے تو تب بھی ناجائز نہیں ہو وہ بہت کو سنبھال کر رکھنا چاہتی ہے نہ کہ تصویر کو ٹھیک ہے جی ساری اندر کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو تو خلاصہ یہی ہے کہ احترام جس تصویر کا ہوگا تو وہ ناجائز اور حرام ہوگی جاندار کی ٹھیک ہے البتہ خود سے بنانا یا بنوانا یا اسے حاصل کرنا یہ کیا ہوگا ناجائز ہوگا ہاں اگر آ جاتی ہے تو اس میں کیا ہے حرج نہیں ہے جب اس کے احترام نہ کیا جاتا البتہ جس تصویر کا احترام کیا جاتا ہو تو وہ تصویر کیا ہوگی ناجائز اور حرام ہوگی یہ ہے ساری کی ساری بحث پرنٹ میں جو آپ کے سامنے پرنٹ کی صورت میں آ جاتی ہے چاہے وہ اخبار کی ہو چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہو تو یہ تمام کی تمام بحث آپ کی اس سے متعلقہ ہوگی اب اس میں یہ ایک وجہ ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان ناشدیامت ال کہ سب سے سخت عذاب قیامت والے دن تصویر بنانے والوں کو ہوگا سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا ٹھیک ہے جی اب تصویر کیوں نہ جائز ہے اس میں عقلم کیا وجہ ہے تو تصویر میں ایک تخلیقی پہلو ہے جس طرح اللہ تبارک بدار نے انسان کو بنایا ہے انسان کو تخلیق کیا ہے تو تصویر اس وجہ سے بھی نہ جائے کہ اس میں ایک تخلیقی پہلو ہے وہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو رب کا مت مقابل بنانا چاہتا ہے کہ میں بھی اس طرح کی چیز بنا سکتا ہوں تو اس میں ایک یہ پہلو ہے اس وجہ سے بھی نہ جائے اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ہے کہ اس میں ایک تو یہ پہلو ہو گیا کہ جس میں انسان یعنی تخلیق والی بات ہے کہ گویا کہ وہ بھی اپنے آپ کو خالق سمجھتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے تصویر کی حرمت کی جو بیان کی جاتی ہے کہ اول زمانے سے جہاں سے شرک و بدعات شروع ہوئی ہے تو وہاں سے اگر نظر اور نگاہ ڈالی جائے تو اس کی وجوہات یہی تھی کہ لوگوں نے اپنے بڑوں کی مورتیاں بنائی تصویریں بنائی اور پھر ان کی عبادت کرتے رہے اور ان کی تصویریں بنا کر ان کی عبادت کی جاتی رہی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مت مقابل کسی اور کو خدا سمجھنے کے درجے میں ہے اس لیے کیا ہے تصویر ناجائز اور حرام ہے یہ ساری کی ساری بحث آپ کے سامنے پرنٹ کی صورت میں ہے کہ جو تصویر پرنٹ آ چکی ہے اب آ جائے اس طرف کہ جو تصویر اب تک پرنٹ نہیں ہوئی آپ کے موبائل میں ہے یا ٹیلی ویژن میں ہے یا اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں ہے جو پرنٹ میں اب تک نہیں آ چکی اب اس حوالے سے کیا ہے کہ وہ حرام نجائز وغیرہ وغیرہ تو اس میں علماء اکرام کی دو رائے ہیں بڑے غور سے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اختلاف اس میں نہیں ہے علماء کا کہ تصویر حرام نہیں ہے اس میں سب کا اتفاق ہے کہ تصویر جاندار کی تصویر بنانا بنوانا رکھنا ناجائز اور حرام ہے اختلاف اس صورت میں ہے کہ موبائل کی لیپ ٹاپ کی کمپیوٹر کی ٹیلی ویژن کی یہ جو تصویر ہوتی ہے یہ تصویر ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے اس کو تصویر کہنے یا نہ کہنے میں اختلاف ہے ٹھیک ہے جی موجودہ دور کے علماء کا بعض حضرات نے تو اس کو تصویر کہا اور بالکل اس کو تصویر کے تمام کے تمام جو ناجائز ہونے کی دلائل ہیں وہ اس پر صادق آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز اور حرام ہے زیادہ ٹیلی ویژن پر آنا اس کا دیکھنا ناجائز اور حرام اور موبائل کے اندر ویڈیوز کا دیکھنا اس کا رکھنا اسی طرح کی کوئی کسی بھی تصویر کا رکھنا بنانا ناجائز اور حرام ہوگا مطلق دوسری طرف علماء کی ایک یہ بھی ہے کہ یہ تصویر ہے ہی نہیں ہے یہ ایک ہے یہ کیا ہے آپ ہے یہ تصویر ہے ہی نہیں ہے جب تصویر ہے ہی نہیں ہے تو تصویر وہ درائل پر صادق آئیں گے نہیں لہٰذا یہ ایک آخس ہے لہٰذا اس کو ضرورت کی بنا پر لہذا اس میں ضرورت کی بنیاد پر گنجائش دی گئی ہے لیکن وہ علماء بھی قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ اس کو اس طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے اور باقاعدہ اس کو ایک اپنا شعبہ یہ اختیار کر دیا جائے کہ جا بجا سیلفیاں اور تصویریں ہی تصویریں یہ اچھی عادت نہیں ہے یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے ان آزاد کے بھی نبھی البتہ وقت ضرورت اس کی کیا ہے گنجائش ہے ٹیلی ویژن پر آنا اس کا دیکھنا بے وقت ضرورت جائز ہے ہاں محرمات ہے دیکھنا غیر محرم کی چاہے اس کا عقص ہے چاہے تصویر ہے وہ ناجائز اور حرام ہی کہہر سی بات ہے کہ دیکھنا بھی اور رکھنا بھی اور اسی طریقے سے آ, یہ ساری کسارتی صورتیں ناجائز اور حرام کہلائیں گی آ رہی ہے بات سمجھ کے نہیں لیکن بوقتی ضرورت ان چیزوں کی گنجائش اس پہلو سے نکل جاتی ہے کہ اس کو تصویر جو نہیں کہا گیا اس کو عکس کہا گیا ہے اس لیے اس میں کسی نہ کسی قدر گنجائش ہے لیکن اس سے یہ کبھی بھی یہ معنی نہ لیا جائے یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ بس جواز ہے یہ تصویر نہیں ہے تو سر عام بچوں کی بھی گھر والوں کی بھی بس برمار ہو ہر وقت تصویر یہ تصویر ہر جگہ پر ہر مقام پر ہر لمحے بھر کی تصویر ایک نئی اپلوڈ ہو تو یہ کیا ہے کوئی بھی شخص اس کو اچھا نہیں کہتا اور نہ ہی کوئی اس کو پسند کرتا ہے لہٰذا یہ جی ساری کی ساری بحث آپ کے سامنے ہے اس کو اپنے دل و دماغ میں سنبھال کے رکھیے گا انشاءاللہ اللہ عظید آپ کے کام آئے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ترکیب کو دیکھیے گا لا خل الملاکا لا خلو فیل الملاکا تو فعل بے موصوف فی ہے فی جار حضمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے سبت فعل مقدر کے سبتا فیل مقدر کے صبت فیل کلبن معطوف علی و حرف عاطفہ لا زائدہ تصاویر معطوف معطوف اور معتوف مل کر فائل ثبتہ کے ثبتہ فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر صفت بے موصوف کے لیے موصوف صفت مل کر مفول فی لا تدخل خلفیل کے لیے فعل اپنے فائل اور مفول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ پیسے دیکھیے